شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے آسمان کی قسم جس میں برج ہیں اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں کہ خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھوک رکھا تھا جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو ظلم وہ اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کا نظارہ کر رہے تھے اور ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے جو تکلیفیں دی اور توبہ نہ کی ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں یہی بڑی کامیابی ہے بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ بخشنے والا ہے بہت محبت کرنے والا ہے عرش کا مالک بڑی شان والا جو چاہتا ہے سو کر ڈالتا ہے بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے یعنی فرون اور سموت کا اصل بات یہ ہے کہ کافر مستقل جھٹلانے میں لگے ہیں جبکہ اللہ بھی ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے یہ کوئی معمولی کلام نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے لوح محفوظ میں لکھا ہوا